مسجد خوشبودار رکھیے اور خوشبودار رسالائی پڑھیں گے تو آپ کو ان اللہ اس کی خوشبو آئے گی اب ترغیب و کے حوالے سے حدیث پاک نمبر اس سالے کے شروع میں لکھا ہے اللہ ازل کے محبوب دانا خيوب منظم علیہ صعہ وسلم کا فرمان شان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے سلح عل حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد ولی و صحبی وبارک و سلو قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آئیے پہلے ہم اچھی اچھی کریں پھر میں آپ کو آج کا موضوع اور اس میں جو مدنی پھل بیان ہوں گے کچھ عرض کرتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المقمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اور اچھے عمل میں جس قدر اچھی نیتیں بڑھائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصور ثواب کے لیے اچھے اچھی نیتیں کر لیجیے اور حسب حال مزید جو اچھے اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ثواب زیادہ پائیں گے انشاءاللہ اللہ آج وہ قرآن قصہ میں آپ کو پیش کروں گا بنی اسرا کی توبہ کے عنوان سے ان کی خطا کیا تھی انشاءاللہ یہ بھی عرض کیا جائے گا اور پھر توبہ کی کیا صورت ہوئی اور توبہ کے بارے جلد. میں قرآن کیا کہتا ہے توبہ کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد ہے آپ سنیں گے تو بہت دلچسپ اور عبرت ناک واقعہ آج میں آپ کو پیش کرنے چلا ہوں حضرت سعمہ امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ تعالی جامع البیان میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تو السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی پھر سے تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا پھر ان کو دس مزید راتوں سے پورا کیا ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے موسا علیہ السلام نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو حضرت ہارون جو کہ موس علیہ السلام کے بھائی تھے انہیں موسیٰ علیہ السلام میں بنی اسرائیل پر خلیفہ بنایا ٹور پر اللہ تبارک وا تعالی سے ہم کلامی کا شرف پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام چالیس راتیں ٹھہرے اور آپ پر زمرد کی الواح یعنی تختیوں میں تورات نازل کی گئی یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی کی جانب سے نازل ہوئی ان چالیس راتوں میں حضرت سیمہ موسا کلیم اللہ علا نبی جینا ولی سلاط وسلام باغو رہے بے وز نہیں ہوئے یہاں تک کہ کوہتور سے واپس تشریف لائے امام فخر راضی علی رحمت اللہ الحادی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے کپڑے زیورات تھے جو آنے سے پہلے انہوں نے قبطیوں سے آرتن لیے تھے حضرت سینا موسا علا نبی جنا و السلام کے بھائی یہ بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت سیدنا ہارون علاء نبی جنا ولی و السلام انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ان کو جلا دو انہوں نے ان کو کپڑوں کو اور زیورات کو جمع کی آگ لگا دی حضرت سیدنا مسا کلیم اللہ علاء نبی جنا ولی و السلام سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے ایک شخص تھا حضرت جبرائیل علی سلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے حضرت جبریل امیہ علی سلام کی گھوڑی کے مبارک سم کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور سامری کے پاس جو سونا چاندی تھا اس نے سونے چاندی کو پگلا کر ایک بچڑا بنایا بچڑا کیا گائے کا بیٹا یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی کون سی وہ مشت خاک وہ مٹھی خاک کی جو جبریلے امی علی السلام کی مبارک گھوڑی کے سم کے نیچے والی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ اس مجسمے سے بچڑے کی سی آواز آنے لگی تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اور علیہ اسلام کا خدا ہے اللہ۔ اور اب بنی اسرائیل گوشالہ کی پرستش کرنے لگی یعنی اس گائے کی پوجا کرنے لگی حضرت سینا ہارون علا نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام اور بارہ ہزار دیگر افراد کے علاوہ بنی اسرائیل کے سب افراد اس گائے کی پرستش میں مشغول ہوئے یہ تھا ان کا جرم اور اس جرم پر ان کی توبہ کے معاملات کیا ہوئے حضرت سینا موساک علی ملا علی نبی سلاطلا اسلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا اب بنی اسرائیل کی توبہ کی کیا صورت رکھی گئی تفصیل نعیمی میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی نے جو لکھا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت موس علی اللہ علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام نے بچڑا پوجنے والوں کو کتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم رب عز وجل کے حکم پر راضی ہیں تو موس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجرم جو ہیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی بغیر ہتھیار کے آ جائیں سر پر لوہے کی ٹوپی جو اس دور میں پہنی جاتی تھی جنگوں میں تیر سے تلوار سے نیزے سے بچنے کے لیے وہ نہ پہنے لوہے کا لباس جو تیر و تلوار وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا تھا وہ نہ پہنے اور اپنے دروازوں پر دو زانوں بیٹھ جائیں اور اپنا سر اپنے جانو پر رکھ لیں اور تلوار اپنی گردن پر لیں نہ تو کوئی اپنا زانو بند کھولے اور آنکھ اٹھا کر بھی قاتل کو نہ دیکھے وار کرنے والے کا وار اپنے ہاتھ سے پاؤں سے روتا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی سب لوگ اس پر تیار ہو گئے تو حضرت سینا موسا کلیم اللہ علیہ نبی ہینا ولی سلاۃ وسلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا بارہ ہزار آدمیوں کو حکم دو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی کہ وہ تلواریں لے کر ان بندے ہوئے آدمیوں کے پاس جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کریں چنانچہ اس پر فوراً عمل کیا گیا آپ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے اے مجرم اسرائیلیوں تمہارے پاس تلواریں سوتے ہوئے تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور صبر کرو جب قاتل مجرموں کے پاس پہنچے تو محبت کی وجہ سے قتل نہ کر سکے ان کے سامنے ان کے بھائی تھے بھتیجے تھے بیٹے تھے پوتے تھے مثال السلام سے عرض کیا ہمارے ہاتھ ان پر نہیں اٹھتے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے قتل کریں تو آنن فانن ایک نہایت کالا بادل آ گیا جس سے پورے میدان میں اندھیرا چھا گیا اتنا اندھیرا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا حکومت جاؤ انہیں قتل کرو چنانچہ ایک دن میں یا بعض روایتوں میں ہے کہ تین دن میں بنی اسرائیل کے ستر ہزار افراد قتل کیے گئے ستر ہزار اب بنی اسرائیل کے بچے اور عورتیں حضرت سینا موسا قلی اللہ علیہ نبی جناب علیہ سلات و السلام کے پاس آ کر فریاد کرنے لگے اے موسا علیہ السلام رب سے رحمت کی درخواست کرو حضرت مسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ننگے سر روتے ہوئے آجزی کے ساتھ میدان میں ارض کی اے مولا اسرائیلی ہلاک ہوئے جا رہے ہیں رحم فرما وہ کالا بادل ہٹ گیا حکم آیا اب قتل بند کر دو سب کی توبہ قبول ہو گئی ہم ان سب کو جنت دیں گے مدی چند کے ناظرین اس واقعے کو قرآن پاک میں پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آئی نمبر چون میں بیان کیا گیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے <تصفيق> يا قَوْمِ مِنكُمْ لَمْ تَكُونُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِ كُبُلِ الْعِجْلِ فَاتْبَعُوا إِلَى مَارِقٍ فَاطْلُبُوا أَن تَفْسُكُم وَعَلَيْكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هو ترجمائے قنز ایمان جب بھی اردو ترجمہ لیں تو کنز ایمان نے ایک عاشق رسول کا ترجمہ پرانے امیر نے سنا اس کی بہت ترغیب دلاتے اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں کو ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لو تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ قتل ان کے لیے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 سورہ بقارا کی آیت نمبر باون میں ارشاد ہوتا ہے من پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی اس کے تحت صدر الفاظ الخان ان الرفان میں لکھتے ہیں کی کیفیت یہ ہے کہ موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم براضاء و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں وہ اس پر راضی ہو گئے صبح سے شام تک ستر ہزار قتل ہو گئے تب حضرت و ہارن علیہ السلام بتضر و زاری یعنی روتے گڑ گڑاتے بار حق کی طرح ملتجی ہوئے وہی آئی جو قتل ہو چکے شہید ہوئے باقی مغفور فرمائے گئے ان میں کے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں مس شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے مسئلہ مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ اللہ تعالی سے محبت قتل و خون ریزی سے سخت تر جرم ہے فائدہ گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے نمبر ایک تصویر سازی جو حرام ہے نمبر دو حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی تین گوشالہ پوج کر مشرک ہو جانا اور یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے اس لیے مستحق تو اس کے تھے کہ آزاد الہی انہیں مہلت نہ دے اور فل فور ہلاکت سے کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے لیکن حضرت موسا و ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا یہ اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے قبلہ مفتی احمد خان نئی رحمتہ اللہ تعالیٰ رہے لکھتے ہیں کہ تبلیغ یل نیکی کی دعوت نرمی اور محبت سے چاہیے کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سختی سے دلوں میں ضد پیدا ہوتی ہے موسا علیہ السلام نے انہیں یا قوم فرمایا حضرت نور علیہ السلام نے بے دین بچے کو یا بنیہ فرمایا ہاں جب کسی کے ایمان کی امید نہ رہے تو اس پر خوب سختی کرنا سنت الہیہ سنت نبویہ سنت صحابہ ہے قرآن کریم فرماتا ہے وغلوز علیہ اے نبی ان بے ایمانوں پر خوب سختی فرمائیے نیز خود رب تعالی نے ابو لہب وغیرہ کفار کی بہت برائیاں بیان فرمائی حتٰ کہ ولید کے سورہ نون میں گیارہ بیان فرمائے اور آخر میں فرمایا وہ حرام کا جنا ہے جو شخص لا علاج کافروں پر خوشامدانہ نرمی کرتا ہے وہ خود دین میں مداہن ہے ہم تو نماز سے پہلے بھی شیطان کو رجیم کہہ لیتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کفار کے ساتھ نرم برتاؤ فرمایا وہ وہی کفار ہیں جن کے ایمان کی امید تھی اگر ہر کافر سے خوش خلکی برتی گئی تو جہاد کس سے ہوا غرض کے ہماری نرمی اور سختی دونوں اللہ کے لیے چاہیے نہ کہ اپنی ذات کے لیے تبلیغ نہایت نرمی سے کی جائے اور تردید خوب سختی سے تفسیر آئمی جلد تین سو چورانے پر لکھتے ہیں موجودہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ تمہارے باپ داداؤں نے توبہ کر کے اپنے آپ کو قتل کرا دیا اب نبی آنکھوں زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر قتل ہی کے نہایت نرم توبہ کی دعوت دے رہے ہیں ان کی قدر کرو اور توبہ کر لو قبلہ مفتی احمد یارخان نئی اللہ تعالی علیہ یہ مدنی فل بینایت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو توبہ میں بہت جلدی کرنی چاہیے دیکھو اسرائیلیوں پر توبہ کرنا بہت دشوار تھا اور مسلمانوں کے لیے آسان ہے اگر اب بھی توبہ نہ کریں تو ان کی سخت بدنصیبی نصیبی ہے مزید بدنی پھول مفتی صاحب نے عنایت فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے جہان کے لیے نعمت ہے کیونکہ حضور علیہ سلام کی وجہ سے تمام وہ مصیبتیں جو بنی اسرائیل پر تھیں ٹل گئیں نمبر ایک بنی اسرائیل کے ناپاک عزو کو کاٹنا پڑتا تھا ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عزو ناپاک ہو جائے اس کو کاٹ دیں نمبر دو ان کی نماز سوا مسجد کے اور کہیں نہ ہو سکتی تھی اور الحمدللہ ہم جو پاک جگہ ہے تواہر جگہ ہے وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نمبر تین ان کی تہارت صرف پانی سے ہی ہو سکتی تھی اور پانی پر اگر قدرت نہیں تو ہم تیمم بھی کر لیتے ہیں ان کے لیے صرف پانی سے تہارت تھی چار ان کا یعنی بنی اسرائیل کا روزہ دار رات کو سونے کے بعد کچھ نہ کھا پی سکتا تھا یعنی رات کو رات ہو گئی اگر سو گئے تو اب نہیں کھا سکتے اور ہم اگر افطار کرنے کے بعد ترابی پڑھنے کے بعد سو جائیں تو اٹھ کے ساری کرتے ہیں الحمدللہ پانچ ان پر گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی تھیں اور مدی چل کے ناظرین ہم گنا کرتے ہیں مگر حلال چیزیں ہمارے لیے حلال رہتی ہیں کی بات ہے آکڑی سلا تو اسلام کا سب ہے چھ ان پر چوتھائی مال کی زکات واجب تھی روپے میں چارانہ ان کے راہ چھپے ہوئے گنا شبھ دروازے پر لکھے جاتے تھے رات کو چھپ کر کوئی گنا کرتے تو صبح اٹھتے تو دروازے پر ان کا گنا لکھا ہوتا تھا جس سے وہ سخت رسوا ہو جاتے وغیرہ وغیرہ اسلام میں سے کوئی بات نہیں قبلہ مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ توبہ حق تعالی کی بڑی نعمت ہے اور پھر آپ نے تفصیل بھی لکھی ہے نفس امارہ کی توبہ نفس لواما کی توبہ نفس ملحما کی توبہ نفس مطمئنہ کی توبہ اور مزید لکھا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے مرتدین بنی اسرائیل کو قتل کا حکم دیا گیا اب لکھتے ہیں دنیاوی حکومتوں کے باغی قتل کر دیے جاتے ہیں تو حکومت الحیہ کا باغی قتل کیوں نہ کیا جائے البتہ اسلام میں مرتد کو اولن دوبارہ مسلمان ہو جانے کا حکم دیا جاتا ہے نہ مانے تو قتل دین موسبی میں خود قتل ہی اصل توبہ قرار دیا گیا غرض کے حدیث میں قتل مرتد کی اصل قرآن سے ملتی ہے مدی چل کے ناظرین آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجا جب حضرت علیہ السلام کوہ تور پر تورات لینے کے لیے گئے چالیس دن آپ با وزو رہے تورات کی تختیاں زمرد کی تھیں ہارون علیہ السلام کو آپ اپنا نائب بنا کر گئے تھے سامری نے جبریل امی علی السلام کی گھوڑی کے سم کے نیچے آنے والی خاک کو سونے چاندی کا بچڑا بنا کر جب ڈالا تو وہ بچڑا بولنے لگا اور یوں اس نے لوگوں کو گمراہ کیا بارہ ہزار بنی اسرائیل کے افراد کے علاوہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی تو ان کے لیے کیا حکم ہوا کہ یہ اپنے آپ کو قتل پر پیش کریں با سکون با اطمینان از خود قتل ہو جائیں تو ایک ہی دن میں ستر ہزار کو قتل کیا گیا اور جب یہ قتل ہوئے تو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ سلام کے صدقے میں ان پر کرم ہوا اور باقی بچا لیے گئے تو مدی چل کے ناظرین قرانی قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے حکم پر بغیر چون چرا کیے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اسی میں بھلائی دیکھیے بنی اسرائیل نے شریعت کے حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی اور توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت بھی دی گئی جو باقی بچے ان کی توبہ بھی قبول کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور توبہ استغفار ہمیں کثرت سے کرتے ہی رہنا چاہیے پارا دو سورہ بقرا کی آیت نمبر دو سو بائیس میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو امام خزاں رحمتہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ہیں فرماتے ہیں مطلب یہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے پس اسے گزشتہ بنا نقصان نہیں دے سکتے اگرچہ زیادہ جس طرح اسلام قبول کرنے والے کو گزشتہ کفر نقصان نہیں دیتا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاس نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ ان قریب گناہوں پر اسرار کرنے کے مرض سے تمہارے دل سے کلا کما یعنی ختم ہو جائے گا تمہوں نے غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ ان قریب پر اصرار کرنے کے مرض کا تمہارے دل سے کل آ کم آ یعنی خاتمہ ہو جائے گا اور گناہوں کی نقوصت کا بوجھ تمہاری گرجن سے اتر جائے گا اور گناہوں کے وجہ سے جو دل کی سختی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھو کیونکہ باپ صالحین رحم اللہ مبین فرماتے ہیں بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی طاعت یعنی عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا نہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اے عزیز کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہوں پر اسرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تعب یعنی توبہ کرنے والا گمان نہ کر تو توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور ایک روایت میں رشاد ہوا حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا تائب من اظمب کم اللہ ضمبل گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفی عطا فرما سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے توبہ کیا ہے اپنے گناہوں کا اقرار اور پھر اس پر ندامت کا اظہار اور پھر پکا عزم کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ تین رکن توبہ کے پہلے اقرار اپنی خطا کا پھر شرم کا ندامت کا اظہار اور پھر آیندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کیونکہ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے ابھی آپ نے سنا اور دل کی سیاہی دل پر کالک چڑھ گئی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراڑ نہیں ہوتی نماز چھوڑ گئی کوئی پریشانی نہیں ہے مستقفر اللہ روزہ ترک ہو گیا کوئی پریشانی نہیں ہے دل کالا ہو گیا سخت ہو گیا زکاط ادانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے صاحب استع حج پھر بھی ادا نہیں کرتا دل سخت ہو گیا نا احساس ختم ہو گیا گنا سے گھبراہٹ نہیں ہوتی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی کوئی احساس نہیں کوئی ٹینشن نہیں باپ کو تنگ کیا کوئی ٹینشن نہیں اولاد کو دین نہ سکھایا کوئی ٹینشن نہیں غیبتیں کر رہے چغلیاں کر رہے ہیں گالیاں بکرے استقفر اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں ناچ رہے کود رہے ہیں گا رہے ہیں بڑھ چڑھ کر گناہ کر رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں اور کہکے لگ رہے ہیں دل سخت ہو گیا گناہ کر کر کے سود اور رشوت کا لینے دین کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کیونکہ گناہ کر کر کے دل پر سیاہی کا خال چڑھ چکا اور نماز کے لیے وقت نہیں ملتا نصیحت فائدہ نہیں کرتی کسی کا سمجھانا سمجھ میں آتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ توفی خطاف رما دے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے بخاری شریف کی حدیث سے پاک حدیث نمبر 3470 بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 قتل کیے ایک راہب کے پاس پہنچا پوچھا کیا میرے جیسے مجرم کے لیے توبہ کی گنجائش ہے راہب نے اسے مایوس کر دیا اس راہب کو بھی اس نے قتل کر دیا پھر نادم ہوا لوگوں سے توبہ کا طریقہ پوچھتا پھر آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ وہاں اللہ زل کا ایک ولی جو تمہاری رہنمائی کرے گا چنانچہ وہاں چلا گیا راستے بیمار ہو گیا جب موت, موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا جس ولی کی طرف جا رہا تھا فوت ہو گیا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 اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیقطہ فرما دے اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کرنے کے لیے سچی توبہ کی سعادت پانے کے لیے گناہوں کے مرض سے شفا پانے کے لیے مدین چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا توبہ کی روایات اور حکایات یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے اسے لیجئے اسے پڑھیے تائ کی صحبت اختیار کیجیے دعوت اسلامی میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ بری زندگی گزاری مگر پھر توبہ کر لی ڈاکہ زنی دہشت گردی قتل و غارت گری شراب نوشی ماں باپ کی نافرمانی سود و رشوت کا لین دین بدماشی مار دہاڑ نہ جانے کیسے کیسے جرم کرتے تھے انہوں نے توبہ کی مدنی ماحول اپنایا اور الحمدللہ عزوجل اچھے شہری بن کر اچھے مسلمان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں اچھا یاد رہے کسی کا قرضہ لے کر کھا لیا اور اب توبہ کر لی تو وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا قرضہ تو دینا ہی پڑے گا اس کو کسی کی چیز چورا لی تو وہ چوری ہوئی چیز جو ہے جو چورائی ہوئی ہے وہ تو اس کو واپس ہی دینی پڑے گی ہاں اللہ کی بار کا میں توبہ کرے کہ اس نے جرم کیا تو کسی کا لین دین ہے وہ دینا پڑے گا اسی طرح توبہ کی نماز نہیں پڑی تو پچھلی جتنی نمازیں نکلی جب سے بال ہوا سب قضا کرنی پڑیں گی اور قزا نمازوں کا طریقہ میرے لیے سنت کا رسالہ لیں اس میں طریقہ لکھا اس کے مطابق ترکیب بنائی اسی طرح زکات وہ پچھلی جتنی زکات نے دی توبہ تو, تو کریں مگر وہ ادا بھی کرنی پڑے گی اسی طرح کسی کا حق دبایا وغیرہ کسی پر ظلم کیا زیادتی کی حق العبد کا معاملہ ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ تلف کیا تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی اللہ سے تو معافی مانگے بندے سے ہی معافی مانگنی پڑے گی کہ اس کا حق تلب کیا اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سننے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیقطہ فرمائے بنی اسرائیل کی توبہ کا واقعہ آج ہم نے سنا ان شاء اللہ عزل کل مزید کوئی نیا قرآن قصہ لیے پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اس کے سارے روزے جو باقی رہ گئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تراوی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذہین نصیب کے آپ مدنی محل میں احتکاف کر لیں دس دن کا احتکاف کریں یا جتنے دن کا بھی احتکاب کر لیں ان خوب برکتیں ملیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی جمین صلی اللہ تعالی علیہ